سور راد نام آیت نمبر تیرہ کے فکرے و یو سب برادو بےحم دل ملاکت من خِیفتِهِ کے لفظ اراد کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے اس نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں بادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ اراد آیا ہے یا جس میں راد کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول رکو چار اور رکو چھ کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ صورت بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس ہود اور آراف نازل ہوئی ہیں یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے مخالفین آپ کو زک دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں مومنین بار بار تمنایں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی موجا دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے اور اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبرا اٹھو پھر آیت اکتیس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہٹ دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ صورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی مرکزی مضمون سورت کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سراسر ایک حماقت اور جہالت ہے پھر چونکہ اس سارے بیان کا مقصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں ہے دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے اسی لیے نیرے منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھہر کر طرح طرح سے تخویف ترہیب ترغیب اور مشفقانہ تلقین کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں دوران تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس کی طویل اور سخت جد و جہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے تسلی دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک آیا تیتا ان ضلع میروبکل ہکولا کسر نین سورہ راد مدنی اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عن حق ہے مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں علاحل سمتی میتھ تمستر شن سلپ مل سن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 بظاہر کوئی چیز فضائے بسیط میں ایسی نہیں ہے جو ان بے حد و حساب اجرام فلکی کو تھامے ہوئے ہو مگر ایک غیر محسوس طاقت ہے جو ہر ایک کو اس کے مقام اور مدار پر روکے ہوئے ہے اور ان عظیم و شان اجسام کو زمین پر گرنے نہیں دیتی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 یعنی اس امر کی نشانیاں کہ رسول خدا جن حقیقتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ فی واقع سچی حقیقتیں ہیں کائنات میں ہر طرف ان پر گواہی دینے والے آثار موجود ہیں اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ قرآن میں جن جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئے بے شمار نشانات ان کی تصدیق کر رہے ہیں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 نونی فبل باب انگلو باب حال باب فیل ان فِي ذَلِكَ پومی آپ لوگ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 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے یعنی ان کا آخرت سے انکار دراصل خدا سے اور اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ ہمارا مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا غیر ممکن ہے بلکہ ان کے اسی قول میں یہ خیال بھی پوشیدہ ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا آجز اور درماندہ اور نادان اور بے خرد ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے گردن میں توق پڑا ہونا قیدی ہونے کی علامت ہے ان لوگوں کی گردنوں میں توق پڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت کے اپنی خواہشات نفس کے اور اپنے آبا اجداد کی اندھی تقلید کے اثیر بنے ہوئے ہیں یہ آزادانہ غور و فکر نہیں کر سکتے انہیں ان کے تعصبات نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مان سکتے اگرچہ اس کا ماننا سراسر معقول ہے اور انکارے آخرت پر جمے ہوئے ہیں اگرچہ وہ سرا سر ناماقول ہے ستمین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 سر کو من جہ من ہو مستخیم بلئی امن ہو مستقف بل سر بون تم میں سے کوئی شخص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 قو مَا روم وَإِذَا و ادو بھی قومی سو سل مرد له و مل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 الصواعق بها من يشاء وهم يجادلون في وهو الْمِحَالِ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے یعنی بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس خدا نے یہ ہوائیں چلائیں یہ بھاپیں اٹھائیں یہ کسیف بادل جمع کیے اور اس بجلی کو بارش کا ذریعہ بنایا اور اس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا وہ اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے اپنی صفات میں بے عیب ہے اور اپنی خدائی میں لا شریک ہے جانوروں کی طرح سننے والے تو ان بادلوں میں گرج کی آواز ہی سنتے ہیں مگر جو ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا اعلان سنتے ہیں اور فرشتے اس کی حیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے ان اس حالت میں گرا دیتا ہے جب کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں فلواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ له دعوه الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا ہوں وما, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي فیملا اسی کو پکارنا برحق ہے پکارنے سے مراد اپنی حاجتوں میں مدد کے لیے پکارنا ہے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 وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز تو کرہن سجدہ کر رہی ہے سجدے سے مراد اطاط میں جھکنا حکم بجا لانا اور سرے تسلیم خم کرنا ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں سایوں کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کے سایوں کا صبح و شام مغرب اور مشرق کی طرف گرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے امر کی متی اور کسی کے قانون سے مسخر ہیں قل قل من دونه لا نفعا ولا ضرا قل هل يستوي نسا والبصير ہل هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا خلقوا كخلقه الخلق عليهم قل اللہ خالق ہی فتح شب خالق ہوں اللہ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے کہو اللہ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے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 ومما يوقدون عليه في النار او مت زبد مسلو اللَّهُ لکھ ابریبلحل بکل الزَّبَدُ زبد علف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 ہمارے دیے ہوئے رسک میں سے الانیا اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے تو آدنی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 وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ, أولئك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 اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ بس رز میں شرح تھی دنیا ونیا فی المت اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتولا رزق دیتا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک مطائق قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّن رَبِّه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 عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ عل قُلْ هُوَ او لَا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 پوئیت اب اؤمبی مؤت بلیمیا افل یئی اصل لین الشا ہدن سجنی ول یلین کھو سوئی سوناؤں پؤ چلو کریب دری اوںٹھو کریب دری ہتو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 یعنی نشانیوں کے نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کے دکھانے پر قادر نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ کی مسلحت کے خلاف ہے اس لیے کہ اصل مقصود تو ہدایت ہے نہ کہ ایک نبی کی نبوت کو منوا لینا اور ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے اس شرک کو مکاری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل جن ستاروں اور سیاروں یا فرشتوں یا ارواح یا بزرگ انسانوں کو خدائی صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا گیا ہے اور جن کو خدا کے مخصوص حقوق میں شریک بنا لیا گیا ہے ان میں سے کسی نے بھی نہ ان صفات و اختیارات کا دعوا کیا نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا اور نہ لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارے آگے پرستش کے مراسم ادا کرو ہم تمہارے کام بنایا کریں گے یہ تو چالاک انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اور ان کی کمائیوں میں حصہ بٹانے کے لیے کچھ بناوٹی خدا تصنیف کیے لوگوں کو ان کا معتقد بنایا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور پر ان کا نمائندہ ٹھہرا کر اپنا الو سیدھا کرنا شروع کر دیا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ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 تجری من تحتها ہل انحلو حد وظلها تل کا بلدینت اتقوا وعقب بل کیا خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے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 وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضًا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوَ وَإِلَيْهِ مَآلَى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 لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے اوقال حکم ناروبیہ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 اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا <سلام> یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا نبی ہے جو بیوی اور بچے رکھتا ہے بھلا پیغمبروں کو بھی خواہش نفسانی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے حالانکہ قریش کے لوگ خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے ازن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے ام کتاب اسی کے پاس ہے ام ال کتاب کے معنی ہیں اصل کتاب یعنی وہ ممبا اور سر چشمہ جس سے تمام کتب آسمانی نکلی ہیں وَإِمَّا